وأستغفره وأعلم به من أتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا يبذلنا ومن يبذله فلا خادينا وأشهد أن لا إلا إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تطاكيه وَمَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اخْفِضُوا رُءُوسَكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقُوا الْحَقَّ لِتُفْلِحُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الذي به إِنَّ اللَّهَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما عباد فاذكروا خير هدي كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ يَتَفَكَّرُونَ محترم ثابین باندین یہ قرآن فات کی ایک آیت میں نے پھراوت دیا ہے کہ دنیا کا نظام اور دنیا کا یہ معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے اور معاشرہ جو قائم ہوتا ہے وہ دو جنسوں کے ایک مرد اور ایک اور یہ پوری دنیا جو ہے انہی دونوں سے آباد ہوتی ہے اور ساری زندگی ایسے دار یہی دونوں ہوتے ہیں اسی لیے رب راسن فرماتے ہیں یا ایسو خرک منڈک وا گہاں وہ اے رو اللہ تعالی سے دھرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی رب نے تمہارے نفس سے جوڑا پیدا کیا پھر اسی جوڑے اور اسی جوڑے سے مرد اور عورت سے مِنْهُمَا و بخش کثیر پوری دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے تو یہ معاشرہ اس وقت تک نہیں کامیاب ہوتا جب تک کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو جوڑنا دیا جائے عورتوں کو الگ کر دینے کے بعد یہ معاشرہ کر بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا اسی لیے اسلام کے اندر عورتوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسلام کے جو مقام و مرتبہ اللہ کارہ نے عورتوں کو دے رکھا ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں عورتوں کا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ہے اسلام نے عورتوں کی بڑی اونچی ہے عورتوں کو بڑا اونچا مقام ادا کیا حدیث کے اندر آتا ہے نبی رشا صاف فرماتے ہیں آپ ذرا سوچیں اے عورتوں کا یہ مقام جہاں عورتوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا یہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت دنیا کے اندر نہیں تھی بچیاں پیدا ہوتے ہی انسان پریشان ہوتا اور اس کو زمین میں گاڑ دفنا دیا کرتا تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس صنف ناز کو کتنا تمام مشکلات سے آزادی دلائی اور ان کا مقام مرلہ بڑھاتے یہ فرمایا کہ اے لوگوں من آئی نے جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں دے دے اور اس نے دو بیٹوں کی پرورش کیا دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ترامت کے دن آنا وہ ہوا کہا صحیح سر جگنا یہ میری دونوں انگلیاں جیسے ملی بھی, بھی ہیں ایسے ہی دو بچوں کی پرورش کرنے والا ہمارے ساتھ جنت میں رہتا یہ اسلام میں عورتوں کا یہ مقام مرتبہ ہے اس کے بعد عورت جو ہے بیسی بننے کے بجائے پھر اس کی بیٹی کی جب بڑی ہوتی ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی بن کے رہتی ہے اور کسی کے ساتھ اس کی دقت ہو جاتی ہے بیوی بن جانے کے بعد عورت کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا نگل رہے رابطہ کرواتے ہیں جو عورت اپنی شوہر کی پرما برداری کر لیت خان صاحب جو عورت مطلب نماز کی پابندی کر لی وہ آ رہا اپنی شوہر کی شامت شاہ رہا ماہ رم خان کا روزارہ ملے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت کے لیے قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے یہ کہیں گے جس دروازے سے وہ جنت میں جانا چاہے وہ جا سکتی ہے میرے بھائیوں اسلام نے عورتوں کو بڑا اونچا مقام ادا کیا ہے تیسرا برہرا آتا ہے جب عورت کسی کی ماں بن جاتی ہے ماں بن جانے کے بعد عورت کا مقام وہ جی مرتبہ ہے جو ملمونی آئس رن سالان کہتی ہیں میں نے نبی علیہ رہے سراستان سے رحصول اللہ آپ بتائیں مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے ایک انسان پر سب سے بڑا ہق کس کا کرتا ہے اللہ کے رسول کے بعد آپ نے ساتھ رمایا ام بہ ایک مرد پر سب سے بڑا ہک انسانوں میں اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے ماں کا جا مقام مقاب مرتبہ دیا ایک عورت جب ماں کے درجے کو آپ بن جاتی ہے تو اس موقع پہ اونچا مقام عطا کیا کہ آپ نے شاخ کروایا ہر یاد رکھو ہر جنت سہت آپ کا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کی خدمت یعنی ماں کے قدموں تلے رکھا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ماں اور بہنوں اور اسلام میں عورتوں کا بڑا اونچا مقام مرتبہ دیا ہے اس کو ایک دن میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہم نے تھوڑا اشارہ کیا ہے یہی کیا کم ہے کہ رسول اللہ صاحب بناتے ہیں روایت آنے لوگوں کا اے لوگوں اچھی طرح سے یاد رکھنا اب دنیا کلو متا یہ پوری دنیا متا ہے متا اسلام کے متا ہر کی زبان میں متا کہتے ہیں وہ سامان جس سے کچھ دن تک انسان فائدہ اٹھائے اور پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے ایسا سامان جو کچھ دن تک فائدہ جس سے آدمی اٹھائے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے متا تو نوی ہے آپ کا آپ نے شاخ روایا یہ پوری دنیا متا ہے یعنی پوری دنیا ایسی ہے کہ انسان دنیا سے فائدہ اٹھائے لیکن ہمیشہ نہیں فائدہ اٹھا سکتا چند سال چند برت ایک محدود محدود مدت تک فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بعد دنیا نہ ختم ہو جائے تو کی خود ختم ہو جاتا ہے آپ نے ساتھ روایا دنیا سے اندر کتنی چیزیں ہیں یہ سب سمپتا ہے لیکن وہ خیر و متائی دنیا اللہ بڑا درسکار سب سے اچھی چیز سب سے بہترین چیز انسان جس سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ واقعات میں وہ ایک دیندار بیوی بی ہوا کرتی ہے المرت اس دنیا کل لوہا متا وہ خیر و متا دنیا المرت اسارہ وہ پوری دنیا یہ استعمال اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اور پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین سامان جس سے تم سب سے زیادہ سب سے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ ہمارا پسپا رہا ہے دین دار بیالا ہمارے گھروں کو دیندار بیو سے بھر دے یہ بہت بڑا پرنالا ہے قرآن پران ساک ایسی جگہیں سورة الطوبة كي. آية نمبر شوتي سورة 22. يا ايها الذين امنوا. ان كثيرا من الاحبار والرهباني. لا يأكلون عنوان الناس الماكل. ويسدون عن سبيل الله. والذين يجدون الزعب والثغطة. ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب جبکہ آئے تین ہوئی جس میں اللہ العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا آمنو اے والو یا رب من اے ایمان والوں یاد رکھو بڑا ہوشیار رہنا ہیرن احبار و روحمان لوال سے دل باس بہت سارے احبار اور روحمان جو ہیں بہت سارے یہ بگڑے ہوئے موالے بگڑے ہوئے علما اور اسی طرح سے جو فقیر ہیں ہے یہ نیا فنون ابوارنا سے نواسی یہ لوگوں کے مال کو عوام کے مال کو یہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں ان اسی طرح اس کا باطل طریقے سے کھاتے ہیں وہ سدو را اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں والذین نبی نائک نے دونوں اللہ حاحب الدہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں حافظ ولاقور حافظ اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے اللہ علیب ہمارے نبی آپ ایسے لوگوں کو اللہ عجیب کی خبر دے دیں اور اللہ عجیب کی انہیں ہے بشارت سنا دے کتنی خطرناک چیز اور کیسی کرا دینے والی آئیں ہوئی والذین کل لدیل اللہ جو لوگ سولہ اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے مب ہوں گے آلیم دردناک آباد انہیں وار اور ان کو خبر دے دیں جب یہ آئنا ہوئی اور اس کے بعد یہ ہوا گر ہوئی اس موقع پر شاہ ایک رام گھمرا گئی پریشان ہو گئے اور رونے لگے آپ اپنے اکٹھا ہوئے اب کیا, کیا جائے اللہ نے سونا چاچی جمع کرنے لے سبھی ہمیں منع کر دیا ہمارے پاس مارک اور کہاں سے باقی رہے گا بہت سی زیادہ کر گئے کہ جس کے پاس سونا اور چاچی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ ہمیں فرق نہ کیا تو جہنم کے اندر وہ جرایا جائے گا بڑے انتہا پریشان ہو گئے سوبان فرماتے لوگ بیٹھ کر کے رونے لگے یہاں تک کی یہ بات عمر فاروق رضی اللہ کو پہنچ گئی عمر فاروق رضی اللہ تالانہ کے پاس وہ آئے ابھی ممکن عمر ان ستہ میں پوچھا تم لوگ شو ہوتے ہو کیا بات ہے آئے پڑھ کر کے سنایا اور کہا کہ اب تو سونا اور چاندی کا جمع کرنا اور گرو بچا کے رکھنا بھی ہمارے لیے مصیبت ہو گئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیسے زندہ رہے گا اولاد کی پرورش اور اولاد سے کھانے پینے کے انتظام کہاں سے ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو اپنی جگہ پر بیٹھے رہو میں جا کر کے نبی الحسن صاحب سے پوچھتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رہو نبی الحاظ صاحب کے پاس پہنچے اور کہا جا رہا اللہ آپ اور قرآن صاحب کی جو آیت نادر ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ زبین اتنے نور ازاد جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک ادا دیا جائے گا آج فرمائیں آج آیت نادر ہوئی ہے تو سہد فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سارے صحابہ پریشان ہیں سب کے سب ہو رہے ہیں اب ذرا بتائیں کہ سونا اور چاندی بھی نہیں جمع کر سکتے تو ہم لوگ آخر کیا چیز اکٹھا کریں نبی نی ریسرا نے فرمایا تصاوے تص پنڈت کہا بے وقت تص پنڈت کہا سونے اور شادی کو بربادی ہو سونے اور شادی کو بربادی ہو سونے اور شادی کی بربادی ہو اور ایسا نے کہا اشتمانے کا پھر اگر سونا اور شادی ہمارے لیے مصیبت ہے تو آپ بتائیں کہ کون سامان ہم لوگ اکٹھا کریں کیا چیز کی ہم لوگ اپنے پاس جمع کریں آپ نے ساتھ روایا نیا تفریح کلبن شاہ کرن وہ رتن کوئی کما کا آپ ریساس مال و دولت سے بہتر تین چیزیں ہیں جمع کرو نمبر ایک نیا تفریح کل بن تم تمہیں سے جو انسان کوئی چیز تقریرہ بنانا چاہتا ہو جمع کرنا چاہے تھا تو یہ تین چیزیں ہیں جو اسے بڑا فائدہ پہنچائیں گی نمبر ایک آپ نے فرمایا لڑک سفے وقل منشا کوشش کرے اپنے سینے میں شکر گزاری ادا کرنے والا دل ہونا چاہیے ایسا دل اپنے اندر پیدا کرے اپنے نفس کی اصلاح کرے اپنے دل کی اصلاح کرے اور یہ دن اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والا ہو جائے نمبر دو وہ سانند اپنے منہ کے اندر فکر ہی کرنے والی زبان پیدا کرے اور نمبر تین رکھن تو عید ایمان ہی اپنے گھر کو دین دار دیل سے آباد کرے جو دین دار دیوی کے معاملے میں اس کی مدد کیا کرے اور سرمایا یہ تین دولتیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے نواز دے پہلی چیڑ میرے بھائیو قلب شاکر اے شاکر جو انسان کو شکر گزاری آمادہ کرے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل انسان کو اگر شکر گزاری کرنے ہمارا دل اور اے اے اے اے اے ایسا دل جو اللہ تعمیر کا شکر گزار ہو جس کو ایسا دل مل گیا سمجھو کہ دنیا آخرت ساری دولت مل گئی بڑے سارے نمبر ایک جب انسان شکر گزاری کرتا ہے اس کے بعد اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اس کا دل ادا ہے اس کا دل شکر گزار ہے تو اللہ رب رکیم کا وعدہ ہے ایک بڑا فائدہ میرے بھائیوں یہ جی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رماتے ہیں وہ علم لکور تم لم وہ کور تم ان لاظین شدید پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو نعمتوں سے اور نواز دیتے تھے امام احمد رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ہمارے سالان حدیث کے رابطی ہیں ایک سائل آیا نبی رحفراد خان کے پاس کھڑے ہو کر کے اس نے سوال کیا ہمیں کچھ دے بھی دیجئے نبی رحفرآم کے پاس ایک خجور رکھا ہوا تھا آپ نے خادم کو حکم دیا یہ خجور لو اور یہ سائل کو لے جا کر کے دے لو وہ سائل کے پاس پائل بڑی بڑی امیدیں رکھا ہوا تھا جب نبی علیہ راج کے گھر سے ایک نکلا اور ایک ہجور دینے لگا تو پائل بڑا کچھ اور تو ناراض ہو گیا کہا ہمیں ایک ہجور کی ضرورت نہیں جب ہجور کو ہم آپ کو دے سکتے ہیں ہم نے سنا تھا بہت تھکاوت کرنے والے ہیں بہت دینے والے ہیں ایک کھجور ہم کو دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے سد بس نے کھجور کو واپس اٹھایا اور چلا گیا خجور لے در کے واپس آیا نبی ریس رات نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ اس نے یہ کھجور کو حکیم سمجھ کر کے توہین کرتے واپس لوٹایا اور اپنا راستہ پکڑ کے گسے میں چلا گیا آپ نے ارشاد فرمایا رکھ لو ہمیں کیا نا سبرمان ہو تارا ہو کہتے ہیں ہم لوگ ابھی نئے دہلی میں تھے اتنے نے دوسرا سائر ڈارا ریسوٹ کا سمر فرمایا وہ کھجور جو پڑا ہوا ہے اس سائر کو لے جا کر کے دے دواجان اور کھانے میں اٹھی اور کھجور گیا اور آ کر کے اس شاید کے ہاتھ میں رکھ دیا شاید نے سلا لا رکھا ہے جو بھی جیس دیت دیت دیت دیتا ہے جس کے ہاتھ میں جو کچھ پاتا ہے اس تھیلے میں جان لیتا ہے لیکن جب نبی علیہ صاحب کے گھر سے کھجور ملا بڑا خوش ہوتا ہوا لے لیا اور اس کو تھیلے میں ڈالنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اور سبحان اللہ کم رسول بیبتن، رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ایک کھجور ہمیں ملا وہ نفی کے گھر کا درخت والا کھجور ہے یہ کہتا ہوا اے دور سکایا نہ, تھیلے، نہ, تھیلے، نہ تھیلے، جا رہا ہے, اللہ، حجور ہے، رسول کے سے ملا ہوا ہے میں تصویر تحریر کرتا ہوا وہ چلا جا رہا ہے ابھی تھوڑی ہی مور گیا ہوا تھا میں میرے ساتھ سامنے کھا جانا سے کہا گیا انہیں سلامت آپ کو کہہ دو اس کے بعد چار جو رکھے ہیں سب اٹھا کر کے خکیر کو دے دوایا اور رکھا اے اللہ کر یہ میرے کو استاد تاروں اگر آپ کا دل شکر گزار بن جائے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر کرنے والا اور سمان سے شکر ادا کرنے لگے اور دل میں اللہ تعالی کی نعمت کی قدر ویمت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سچیز بہا کرتے کے لیتے ہیں شکر گزاری کرنے والا اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہمیشہ شکر گزاری کی برکت سے نعمتوں کا اور اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شکرگزار بنائے نمبر دو میرے بھائیوں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے شکرگزار بن جائے آپ نے بہت بڑی نعمت بناش کیا اے لوگوں ماھ و دولت سے کبھی جیم کے ہے اگر مال و دولت جمع کرنے میں گھر ہو تو اپنے دل میں شکر ابازی کرنے والا دل پیدا کر لو دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اللہ تعالت می ما یفر اللہ ارشکر تمن تمار اللہ شاہ اے میرے بندو اگر اللہ تعالیٰ کا رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے سے بچاتی ہے پریشانی سے بچاتی ہے ما یا فل اللہ تم بہت سارا دیگر اللہ تعالیٰ تم کیا پڑی ہے کہ تمہیں آزاد ہے اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں تم بڑی سدر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شکر گزار بنا ہے پہلی چیزیں میرے بھائی دل میں سینے میں شکر کرنے والا دل نمبر دو نے ساتھ وہ انسان انداز اس منہ کے اندر ہر اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی سامان مل جائے تجھے بہت بڑی دولت ہے انسان کو اگر ذکر باہی کرنے والی یہ سمان مل جائے یہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آ کر سو بھائیوں سے نواز دیتے ہیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ دانا کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ دانا کا فرما رہے ہر گرو نی اے میرے سنتو اگر تم مجھے یاد کرو گے یا کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے اور کیسے یاد رکھیں گے تمہیں دلونی کی بھائی حضرت عبد اللہ بھی نباس ربی اللہ تارا ہونا بھائی نینے کا سنگ مارا اے پیارے دیکھ لہٰ تم خوشحالی میں ہر بط اللہ تارا کو یاد رکھو ید گرو کا دش چنت دنیا میں جب بھی کسی مصیبت میں پسو گے اللہ فوراً تمہاری فریاد کو سن لے گا ان کسی کو میں نہیں پسند رہتا اگر وہ لہطانہ کا برابر ذکر کرتا رہے آج انسانوں میں سچ گئے میوزک میں سچ گئے ٹی وی میں سچ گئے ڈراموں میں سچ گئے اور چہتارہ کے ذکر کو بھول گئے تو اللہ شہارہ نے بھی ہم کو بھلا دیا ہے جتنی بھی مصیبتیں آئے وہ مصیبتیں چلنے والی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سب کو بکراہی کرنے والی عطا کرے اللہ ہو سکے یونس علیہ طرح کے بارے میں آتا ہے اب رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں جب یونس رحطرا مچھلی کے پیٹ میں سب سمندر کے پہنے تاریخیوں کے اندر ہے وہاں مچھلی کے پیس اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں بڑا گا فلم تاریخیوں سے پکارا کیا لا الہ اللہ بلدو میرا سوال بھی ابھی حدیث کے اندر آیا اور بعض ہمارے میں سہادی کر دو سمندر کے دہائی میں واٹنگ مسیح کے پیٹ میں رہ کر کے آواز میں لیکن کئی ریتا ساپ فرماتے ہیں یا روایتوں سے ڈرا دا ہیں انہوں نے جب یہ توبہ پڑیے تو یہ توبہ والے فرشتوں نے بھی چون لیا فرشتے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اکدرونا کیا تمہیں بابو میں کی آواز سے رہی ہے لا علا الا شبہ نہ کئی نی کل منتالوڑ فرشتے کہتے ہیں یا تو تم مل جاتی بواز تو پہچانی ہے لیکن آج ایسی جگہ پھر آواز آ رہی ہے جہاں سے کبھی آواز نہیں آتی رہی جگہ تو نہیں ہے جگہ بدل گئی ہے لیکن آواز وہی ہے جو ساری ایک عرصے سے ہم پورا کرتے تھے لیکن آج جگہ بدل ہی نہیں آ رہی ہے اللہ نے صحیح تھا آواز تو وہی ہے لیکن جگہ بدل گئی ہے جگہ کیا بدل گئی ہے یہ ہمارے نتیج یو سرآم کی آواز ہے نیلواں شہر میں رہتے تھے وہاں سے ان کے سکرے دااہی کی آواز میں کرتے تھے تم اور آج ہم نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے سر ان کو ڈال دیا ہے اس لیے وہاں سے آج آواز آ رہی ہے آواز پہچانی ہوئی ہے لیکن جگہ بدلی ہوئی ہے اے سنتے ہی خرشتوں نے کہا یا رب جی اللہ ارے اللہ اہم کیا زدم ہے کیا وہ بندائی ہو تو؟ جس کی برابر نوکیاں ذکر تسبیح تحلیل جو برابر آپ کیا فرشتے روزانہ لے کر کے آیا کرتے تھے وہ وہی ساتھ سمندر کے گھر میں پریشان ہیں اللہ نے فرمایا ہاں وہی یونس جس کی تشکیل کہاں پر ہمیشہ فرشتے میرے پاس لے کے آتے تھے وہی یونس آج پریشانی منترا ہے سارے فرشتے کہتے ہیں رب جو الگی بھر آپ کو نہیں بھولا زندگی بھر آپ کو یاد کرتا رہا کیا آپ مصیبت میں اس کی دعا کو نہیں چھنے گئے سارے فرشتے سفارش کرتے ہیں نبی نہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ارے خرید تو ٹھیک ہے ہم ابھی یونس کو نجات دیتے ہیں یونس کا اللہ تعالیٰ نے نجات دیا میرے بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والی سوار ہمارے منہ میں آ جائے تو ساری مصیبتوں سے اللہ میں نجات دیتا ہے اکور کو اللہ معذوں الحمد الشاہ وطف تیسری چیز جو آپ نے ساتھ سمایا جو جمع کریں گے چیزیں جس سے دادا دلچسپی اور جس کو اپنے آباد کرنا جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے ساتھ سمایا دو جسم مینا ایک ایمان والی بیوی سے اپنے گھر کو آباد کر لو اور یہ دیار بیوی اگر تمہارے گھر میں آئی تو سب سے بڑی بڑا پاگت یہ ہوگا تو عید یا تو اللہ عملی آخرا ہمیشہ دین کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں اللہ کے آپ و فرما برداری کے معاملے میں دی وہ تین سال بھی تمہاری مدد کرے گی اور آپ سمجھتے ہیں تھے جو انسان اللہ تعالیٰ کو کر لیا اسے سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو دین دار بیویوں سے اراد کر دے ہمارے سینے کو شکر ادا کرنے والے دل سے ہمارے اس بو کو دکھائی کرنے والی زبان تھے اور ہمارے گھر کو دین دار بیویوں سے بھر دے اللہ <سؤال> حضرت ابو ربی اللہ تارا رہے سراب خان کے بعد جب سارے مدینے کے لوگ سوئے رہتے ہیں اس وقت آپ باہر نکلے حالانکہ سوہر کے بعد آپ کسی سے ملتے نہیں تھے اور نہ کوئی آپ کے یہاں آتا جاتا اللہ سر سوہر کے بعد سارا مدینہ سویا ہوا ہے آپ باہر نکلے چلے جا رہے تھے سامنے سے ابو بکر صدیق مل گئے آپ نے فرمایا یا یار کا تم جہاں سوچ نکلے کہاں جا رہے ہو سکی چکنے باہر کو ڈالنے کے لیے یا رسول اللہ خرج تو الکا رسول اللہ الکا رسول اللہ و اب کرو تین ہی و تسلیم آ یا رسول اللہ گھر میں لیتا تھا آپ کے سور اللہ کی اللہ کے نبی کی یاد ہوئی یاد آئی تو میں سوچا کرو نبی سے مل لیں گے نبی کے چہرے کو دیکھ لیں گے نبی سے مناسب کر لیں گے اور نبی پر سرام کر لیں گے آج میں کوئی بار نہیں آؤں ہی, ہی کر رضی اللہ اللہ فاروق پہنچ گئے سارا مدینہ سولر ہوا ہے آرام کر رہا ہے تو بھی کہاں آ گئے عمر فاروق نے ما آخر گلی لڑکی بات اصل یہ ہے کئی ہو گئے ہوتے ہیں بھوک کے مارے پیڑ پر پتھر ہیں مچے لیے نہیں ہے ہمیں گھر میں رہنے تھے انسان دیا اور ہمیں گھر سے باہر نکالا میں بھوک اور پریشانی کی جگہ پر نکلا ہوں باہر رسول نے فرمایا مسکراؤ اور اے عمر انا قد بات اصل یہ ہے ہمیں بھی بھوک نینے پہ کیا ہے گھر سے باہر نکلنے پر آپ فور طرف ایک صحابی تھے ابو الحسن کے پاس چلو ابو کے ہاں گئے ابو الحسن رضی اللہ اور کالان وہ گھر میں نہیں تھے ان کی دیدی سے پوچھا ارے صاحب کے تمہارا جوہر کہاں گیا ایسے پانی دانے کے لیے ابھی جاتے ہوں گے لوٹ رہ کر تینوں ساتھیوں کو لے کر کے ابو رضی اللہ کالان ہے میں سامنے سے ابو الحسن بن دہیان آئے اور جیسے یہاں رسول کے دیکھا صاف پانی کا مسلب زمین پر جانا سدا کا بھی ماؤں گی یارسلام یار رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کہاں واپس جا رہے ہیں آپ نے کر فورن، اب وار کا کیا فوراً اپنے بابی سے لے کر گئے زمین کو برابر کیا بچھا دیا کھجور کا کوسا توڑ کر کے لائے رسوئے اور تازہ رسول کھائے آپ نے کے بندے یہ پکے پکے حضور توڑ کر کے لایا ہوتا یہ پورا گچھا توڑ کر کے لایا اس میں کچھ بچے ہیں کچھ بنے ہیں یہ گائے چاہیں گے ابو حیثر نے کہا یا رسول اللہ بہت اصل یہ ہے پورا پوسا اور کچھ میں نے اس لیے طور آپ کے پاس رکھ دیا کہ آپ اپنے مرضی سے جو چاہے کھا لیں اور پانی لا کر کے رکھ دیا نبی یہی وہ نیم کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ تازہ ہے اور پھر ٹھنڈا پانی ان پر اللہ تعالیٰ کا شکارا کرو نبی ہونا ہوا وہ کیا بڑا کبھی ہے خلاصہ یہ کہ نبی رہا سامنے دیکھا میاں دونوں بوڑھے ہیں گھر میں کوڑی نو نہیں ہے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی خابط نہیں یا رسول اللہ خرچہ کرانا مشکل ہوتا ہے بوڑھے کھیتی باڑی کا کام کر لیتے ہیں گلاب رکھنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا انتظار کر ہمارے یہاں کبھی گلاب آجا ہے تو ہمارے پاس آنا بھی انتظار کر رہے تھے کسی نے سنا کہ ایک نبی علیہ السلام کے پاس دو گلاب آئے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے رہ ابو نے حیث دو گنام آئے ہوئے ہیں اپنی بیوی سے کہا انترار کرو میں نبی اب حصر کے پاس جاتا ہوں اور آج انشاءاللہ شاء اللہ جائے گا ابو الحسن دونوں گنا تھے نبی حصر سے فرمایا رسول اللہ آپ نے گنام دینے کا والا کیا تھا بڑا مہربانی آپ گنام دیتے آپ نے شاہ فرمایا یہ دو گنام ہیں اس طرح یہ ہوماشے تھا ان میں سے دو گنام چاہو تم لے لو اللہ ہوتے آپ نے اختیار ابو اب نے کہا یا رسول اللہ وہ میں پناہ اپنی مرضی سے نہیں لے جاؤں گا پشمتہ انت بلکہ میری خواہش ہے اپنے پسند کا آپ کو ہمیں دے دے نبی میرے فرمایا اگر میرے اوپر تم ڈالتے ہو تو میں کہتا اس غلام کو لے جاؤ تو میں نے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نمازی غلام لے کے جاؤ یہ فرکت والا ہوگا ہے کہتے میں نے پکڑا اور جب لے کے جانے لگا تو ڈاکایا جس طرح سے ہی صحیح اس کے ساتھ ذرا فلال ہی کرنا غلام لے کر کے پہنچ گئے تین دار بیوی ہوتی ہے گھر میں تو اس طرح سے انسان کے لیے جنت کے راحت وار ہو جاتی ہے غلام پکڑ کر کے دائر. اپنی وہ بلے سب بوڑھی کو بیٹھا پکڑا دیا کہا بیٹا یہ نہ ساری مصیبت دور ہو گئی نمازی گنا اللہ کے رسول کا پسندیدہ غلام ہمیں ملا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو پسندیدہ غلام دیا ہے اللہ کے رسول نے کچھ کہا بھی ہاں اللہ رسول نے کہا تھا اس تھی مارو پن اس کو لے کے جاؤ لیکن اس کے ساتھ خوب خلالی کرنا ظلم نہیں کرنا الاد رسول نے کہا بڑائی کرنا ابو ہاں کہا تو تب ایک بیوی کا سر, ایک سماج رہا دیکھو نیک بیوی نیس بیسن کہتی ہے ما دی ما رسول اللہ کے رسول نے جو وسیعت کیا ہے اللہ کی کسمکھا میں کہتی ہوں اس وسیعت پر مکمل عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد نہ کر دیں تو جاؤ تم نے مشورہ دیا ہم نے غلام کو آزاد کرا دیا غلام پھر پرت کر کے نبی رہ کے پاس آگیا میرے بھائی یہ بیچ جہن ہیں ایسے سبداری کرنے والا سر ہی کرنے والی سب اور تین سار دی گھر میں اللہ تعالیٰ استعمال بندوش نوا دے فرحٰ جو بیمار اس سے بات جو پریشان ہاتھ ہو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کر دے فلاح جو قبر و شرک میں گم ہیں انہیں تو ہے جو متبدع سننا بڑھا دے جو دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین کے قریب کر دے اللہ پھر لکھوں گی ناول مسلمان عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ امرو بالأدل والحساس وإیسان للقرب وینہا عمی فرشای والمدر والفجر یعیبكم لعل لکم تدخترون وذکروا اللہ يذکركم ودعوه يستدید لکم ورذکروا اللہ تعالیٰ اکبر انتر